نوزولم من غفور الرحیم صدق اللہ راسیم گزشتہ نشست میں ہم ان لذین قالوا ربنا اللہ سمست استقاموا پر گفتگو کر رہے تھے اور اصل گفتگو چل رہی تھی لفظ استقامت پر اس کے ضمن میں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ امام مسلم نے روایت کی ہے اس کے رابی حضرت امر یا حضرت ابی عمر یا ابھی امرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ذرا فرق ہے ان ابی امر وکیلا ابی امرتا سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ قال یہ فرماتے ہیں حضرت ابو عمر یا ابو امرا قال کل میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کل لی فل اسلام احدا غیرت اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیجئے جو مجھے مستغنی کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو یعنی کو بہت جامع تعبیر بہت ہی جامع بات ایسی مجھے بتا دے کہ جس میں کل دین کی حقیقت جو ہے وہ سمو دی جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے یا رسول اللہ کل لی فل احدا قول اب جواب جو دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنیے کل آمنت باللہ بلاہ سم مستقم کہو میں ایمان لایا لا پر اور پھر جم جا اس استقامت میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا اس استقامت میں قیامت مزمل ہے اب ذرا اس کا تجزیہ کیجیے یہ استقامت ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ لغوی اعتبار سے نوٹ کیجیے کام یقومو کھڑے ہونا اقامہ یقیمو کسی دوسرے کو کھڑا کرنا عقیم الصلاح نماز کو قائم کرو نماز کھڑی کرو قدقامت اس سلا نماز کھڑی ہو گئی عقیم اصلاح نماز کو کھڑا کرو نماز کو قائم کرو اب اس سے آگے جو یہ باب استفال میں جو آیا ہے استقامت استقامہ یستقیمو اس میں ہے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا اردو کا لفظ ڈٹ جانا یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی صحیح ترین تعبیر کرتا ہے جم جانا ڈٹ جانا کسی موقف پر قائم ہو جانا پختگی کے ساتھ پھر کوئی مخالفت کوئی چاہے وہ غیر مرئی ہو چاہے مرئی ہو کوئی لالچ کوئی بھی وہاں سے انسان کو ہلا نہ سکے پائے سبات میں جنبش نہ آئے ان لذیذ کالور ربو اللہ سبس تقام اب اس استقامت کے دو رخ ہیں ایک استقامت ظاہری یا استقامت خارجی ہے جو نظر آئے گا وہ استقامت کیا ہے جب اللہ کو مان لیا یہ میرا رب ہے میرا مالک ہے میرا آقا ہے اب اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے حکم سے سرتابی کی جائے حصی اللہ واطی الرسول فین طول تم فین نما رسول بلا المبین اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے نبی کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی آگے ذمہ داری تمہاری ہے تم نے مانا ہے اللہ کو اب مانو اس کے حکم کو اس کی اطاعت کرو اس کے فرمان پر چلو جو جس شے کو اس نے ہلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرو جس شے کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ یہ گویا کہ وہ استقامت خارجی ہے استقامت ظاہری ہے اسی استقامت خارجی استقامت ظاہری میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی اس لیے کہ وہ بھی حکم ہے ادعو الہ سبیر رب میں بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف یا آپ کا دعوت دینا دوسروں کو یہ بھی تو ایک خارجی عمل نظر آئے گا جہاد قتال اللہ کی راہ میں یہ سب استقامت ہے استقامت صرف جو ہے اطاعت اس معنی میں نہیں کہ اس نے سور حرام کیا ہم نے نہیں کھایا شراب کو حرام کرار دیا ہم نہیں پیتے یہ بھی استقامت میں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیے گئے عقیم الدین یہ بھی تو حکم ہے اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو تو استقامت کے اندر استقامت خارجی یا استقامت ظاہری جو نظر آئے گی لوگوں کو اس میں اپنا عمل اس میں جہاد قتال وہ سارا دین کا مکمل جو ہے خلاصہ اس کا جو عملی پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اس سب کو سمجھیے کہ وہ استقامت کا خارجی اور ظاہری پہلو ہے ایک اسی استقامت کا داخلی اور باطنی پہلو ہے قلبی وہ دل کا ٹھک جانا وہی مانا کہ یہ اشیاء یہ عناصر ان میں کسی میں کوئی شے نہیں ہے کوئی طاقت نہیں لا حول ولا قوت اللہ بل کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچانے والی نہ کسی کو خیر پہنچانے والی نہ کسی کو زر پہنچانے والی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی مگر اللہ کے ساتھ اس میں رب ہوگا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اور جو اقسام شرک میں شرک فی الصفات کسی شے کی کوئی صفت ذاتی نہیں ابدی نہیں دائم و قائم نہیں تمام اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ہر صفت کا ظہور ہوگا ہر تاثیر ظاہر ہوگی اگر اس نے رب ہوگا اگر اس نے رب نہیں ہوگا اس صفت کے تاثیر ظاہر نہیں ہوگا یہ ہے ایمان کا تقاضا اگر یہ شکل سامنے آ جاتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کا سب سے اہم حصہ ہے سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ذرا اس کو اور واضح کیا ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے نہ فائل فل حقیقت ولا الا اللہ فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہم کاسب اعمال تو ہیں کسی نے تمہیں پتھر مارا ہے لگ گیا لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ پتھر نہیں لگ سکتا تھا لاکھ وہ پتھر مارتا جس نے پتھر مارا ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے جو عذاب اس نے کمانا تھا کما لیا پتھر کا لگ جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ آ کر لگے تمہیں تو جان لو لا فاعل فی الحقیقت والا مؤثرہ کوئی مؤثر نہیں ہے کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے اللہ, اللہ, اللہ کے سوا تو یہ در حقیقت جب یہ سامنے بات آ گئی تو اب میں ذرا تجزیہ کر رہا ہوں اگر چاہیے مضامین تفصیل آئیں گے اس منتخب نصاب کا جو حصہ دوم ہے جس میں ایمان کے مباحث اب آئیں گے تفاصیل کے ساتھ سورہ تغابل کے دوسرے رقو میں یہ تمام مضامین آتے ہیں لیکن دو حصے اس کے اہم ہیں ایک راضی برضائے رب جو ہوا بغیر اذن رب نہیں ہوا مجھے پتھر لگا اس نے مارا ٹھیک ہے اس نے مارا اگر قصاص لینے پر قادروں قصاص لینے کا مجھے حق حاصل ہے معاف کرنا چاہوں معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اچھی طرح مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے اس نے رب کے بغیر مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا یہ اللہ کے اذن سے لگا ہے اب اگر اللہ کے اذن سے لگا ہے تو ہر چاقی ماں نے الطاف جو میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں انڈیل دیا جائے اس کا لطف و کرم ہی ہے یہ راضی بر اللہ رب رضائے حق پہ راضی رہے حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے یوں ہو جائے ایسا نہ ہو جائے یوں کیوں ہو گیا ایسا ہونا چاہیے تھا یہ لتا اور لعلہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا میں یوں کر لیتا تو پھر یوں یہ نتیجہ نکل آتا میں اس مصیبت سے بچ جاتا یہ سب جو ہے یہ در حقیقت محجوبیت کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے وہ عناصر طبی ہیں صرف اسباب مادیاں ہیں صرف مصب الاسباب نگاہوں میں نہیں ہے کہ ماشاء اللہ کانا وما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کچھ بھی کر لیتے نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے فرمایا گیا ان کلم تھا لو تفتا ہوا عملہ یہ لو کا کلمہ جو ہے اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ تکلیف نہ آتی یہ کلمہ لو جو ہے یہ شیطان کے عمل کا نقطہ آغاز ہے اب یہ انسان میں حسرت پیدا کر رہا ہے افسوس پیدا کر رہا ہے یوں کیوں نہ کر لیا میں نے فلاں وقت میں نے یوں کیوں کیا اس نے یہ کیا کر دیا وہ یوں نہ کرتا یہ سارا جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر جو ہے انسان کا باطن جو ہے وہ اب اس کے اندر ٹپتا ہے اس سے نجات دینے والی شہ ہے راضی مرضا رب جو میرے رب کی طرف سے آیا اس کا الطاف اس کا کرم اس کی نعمت اس کی طرف سے اس لیے کہ میری مسلحت جتنی اس کے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے اس لیے پرانے مجید کہتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم تو نہیں جانتے جیسے میں نے وہ جو دعا ہے دعا استخارہ وہ میں نے آپ کو سنائی تھی اقسام شرط بیان کرتے ہوئے کہیں نہ تعلب اللہ ہو پتا اے اللہ تجھے سب علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں یہ جب تک کیفیت نہ ہو تو مقامی بندگی کہاں آیا تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے استقامت خارجی اور ظاہری عبادت اور اطاعت اللہ کے جملہ حقام پر کار بند ہو جانا وہ اقام ذاتی بھی ہوں گے انفرادی بھی ہوں گے اجتماعی بھی ہوں گے اقامت دین کی جد و جہد بھی ہوگی جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگا اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا بھی ہوگا اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ مقام ابدیت ہے یہ صوفیہ کے اصطلاحات میں چاہتا ہوں کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے ان کا رب قائم کرتے چلے جائیے مقام ابدیت کیا ہے جو حکم سر تسلیم خط جو فرمان جو, جو بھی آپ کا حکم ہے حاضر ہے بدل و جان حاضر ہے جان نثار کرنے کو تیار ہے یہ مقام عبدیت ہے یہ دوسرا مقام جو ہے استقامت بات راضی برضا رب بہو کشیر زپیچا کے ہستبود مرا چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا یہ جو مقام ہے مقام رداخ اور اسی کا دوسرا پڑتاؤ کیا ہے توکل وسائل و اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو ہوگا وہ جو اللہ چاہے سارے اسباب فراہم ہوں اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اور اللہ جب چاہے گا بغیر کسی ذریعے کے کسی مادی سبب کے جب چاہے گا وہ اب جو بھی آپ, آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا یار زخ ہو بن ہے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا اسباب اس کے ازر کے محتاج ہیں وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا ایسا نہیں ہے کہ اشیاء کو پیدا کر کے عناصر کو پیدا کر کے ایلیمنٹس کو پیدا کر کے ان میں کچھ صفات مدیت کر کے اب اس کے ہاتھ بند گئے ہوں میں کیا کروں میں تو آگ کے اندر وسط رکھ چکا جلانے کا اب یہ آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم کو تو جلے گا ابراہیم نہیں اختیار مطلق اللہ کا ہے آگ اس کے اذن سے جلائے گی اس کا اذن نہیں ہوگا نہیں جلائے گی ان دو چیزوں کو جب جمع کر لے راضی برضائے رب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے آج بالکل الجبرے کے فارمولہ کے طریقے سے جیسے کہ اقسام شلپ میں میں نے الجبرے کے فارمولہ دیے ہیں آپ کو راضی برضائے رب اور توکل صرف اللہ پر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے اب خوف کس بات کا رہ جائے گا ہزر کس بات پر ہوگا عام طور پر لفظ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے ایسا نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی نعمت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے کوئی اور کوئی پسندیدہ محبوب چیز جو ہے وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے یہ خوف ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے حزن کا تعلق دو طرفہ ہے ہزر رنج جو کچھ ہو گیا آپ کے لیے تکلیف دے ہے ناپسندیدہ ہے طبیعت اس پر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت محسوس کر یہ بھی ہزم ہے اور ہزم جو ہے آئندہ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا تھا غار سور میں لا تحزن ان اللہ معنی ظاہر بات ہے کوئی واقعہ ہو نہیں چکا تھا جس پر کہ ہزم جو ہے کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ بھی ایک اندیشہ تھا تو اندیشے کی ہی ایک کیفیت ہزم بھی ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے اس کا اندیشہ یوں نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اور ہزر کا تعلق ماضی سے بھی ہے جو کچھ ہو گیا ہے اس پر رنج اور غم اور افسوس اور مستقبل سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے گویا کہ خوف اور ہزن اس اعتبار سے مستقبل کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مترادف ہو جائیں گے لیکن ہزر کا چونکہ تعلق ماضی سے بھی ہے لہذا اس کا ایک علیحدہ مفہوم بھی ہے ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے مقام ابدیت اور مقام ولایت یہ دو الفاظ آج لوٹ کر لیجیے ابدیت اطاعت عبادت جو حکم ہو سر آنکھوں پر جو فرمان ہے حاضر ب سر و چشم حاضر ب و جان حاضر یہ مقام ابدیت ہے سرتابی نہ ہو انکار نہ ہو اور یہ جو داخلی استقامت ہے راضی برضائے رب رضائے حق میں راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ خامخا کی آرزو ہے خامخا کی تمنا ہے یہ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے مفت کیوں جان کھوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے بڑے آسان الفاظ میں یہ, یہ حقیقت جو ہے شاعروں نے بیان کی ہے بہت صحیح حقیقت ہے اسی طریقے سے کوئی آرزو یوں ہو جائے یوں نہ ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے آسان تکرہ شاہی خیر الرکھوں آسان تو ہبو شاہی انوا ہوا شرال رکھوں تم لا تالم ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حلے کہ اس میں تمہارا خیر ہو کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو درا حلے کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے ضرر ہے نقصان ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویض کرو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو فوبد عمر ان اللہ بسیر البلباد ان کیفیات باتنیاں کو جب جمع کر لیں گے یہ ہے مرتبہ ولایت اس کے لیے اب میں وہ تین آیات آپ کو پھر سنا رہا ہوں اب یہ تین آیتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے یہ سورہ یونس میں آیت باسٹھ تریسٹھ چونسٹھ اللہ خوف حضر الین آمنو و کانو یا تقون آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزم وہی الفاظ جو ہم اس آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں اللہ کا خافو ولا کا اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فوری تب ہی اثر وہ اس کے منافی نہیں ہے چونٹی نے کاٹا آپ کا ہاتھ یا آپ کے کیا پاؤں جو ہے اس میں ایک حرکت پیدا ہو گئی یہ ایک غیر اختیاری سی بات ہے یہ تو ریفلیکس ایکشن ہے استراری فیل ہے اس درجے میں متاثر ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے لیکن اس کا کوئی دائمی اور مستقل اثر انسان کے ذہن پر سوچ پر دل پر قائم ہو جائے یہ ایمان کے منافی ہے رازی برد آئے رب. جو بھی آیا ہلکا سا پردہ آیا گیا طبی طور پر ایک اثر ہوا فوری اثر ہوا گیا ٹرانزینٹ ہے ایک کیفیت کے جو ہو جائے اس کے اندر کوئی دوام اور استقلال اگر ہے تو بس ایمان کے منافی ہے. یہ ہے مرتبہ ولایت لیکن یہاں نوٹ کیجئے کون ہوتے ہیں ولی ولی جو ہے ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے ولی کوئی علیحدہ نو نہیں ہے انسانوں کی نہیں انسان ہے ایمان حقیقی ہو ککوا واقعی ہو وہی ولی ہے ولی اور ہے کون النا اولیا اللہ خوفن الحم وزن الزینا منو و قانو یا تقون ولی کی ڈیفینیشن تو یہ ایمان ہی کی گہرائی ہوتی ہے در حقیقت جو درجہ احسان تک انسان کو لے جاتی ہے وہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کان نہ کا ترا ہو فلم تکن ترا ہو فینا وہ علم الیقین یقین عین یقین کے درجے کو اور حق الیقین کے درجے کو پہنچ جائے یہی ایمان کا درجہ ہے تو ایمان ہی ہے در حقیقت اسی کا ایک درجہ اسی کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے الزین وقان یتقون اب دیکھیے تقابل کے لیے میں یز کر رہا ہوں فرمایا لہم البش فی الحیات دنیا و فلا ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں خاف اللہ تحزل وہ ابشرو بل جنت التی کن تن <تُعَدُون> وہی لفظ بشارت یہاں بھی ہے بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا معلوم ہوا کہ وہی تین الفاظ زوال خوف زوال حضر اور بشارت لہم البشرا فی حیات دنیا و فی آخرہ ان کے لیے بشارتیں ہیں آخرت کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی میں یہی مرتبہ ولایات ہے تو گویا کہ یہاں اس لفظ استقامت میں استقامت خارجی اور ظاہری ہے تو مقام عبدیت ہے استقامت باطنی ہے راضی برائے رب اور تبکل اللہ یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو گئی ہے یہ مرتبہ ولایت ہے اب آئیے اسایت میں استقامت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو آج اور سنا دینا چاہتا ہوں یہ حضرت ابو حریرا سے مروی ہے اور یہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم کی ان ابی حریرت کال اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاربو سدو انہ لنجواہن کمب عملی حضور اشاد فرمایا مسلمانوں میانہ روی سے کام لیا کرو عبادات میں اور اس میں بھی غلو نہ کرنا یہ غلو جو ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ غلو انسان کو پچھاڑ دیتا ہے پھر ریئیکشن ہوتا ہے رد عمل ہوتا ہے میانہ روی آر بو وہ دے البتہ اس میانہ روی میں استقامت اختیار کرو یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ایک وقت میں جھاگ بن کر بیٹھ گئے یہ کیفیت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں اعتدال کے رویش اختیار کرو کہ اعتدال ہی کے ساتھ سد دے یہ امام نببی نے اس کی وضاحت کی ہے القصد و لا النزی العغلفن فی ولا تفسیر وہ میانا روی جس میں گلوز نہ ہو ہاں اللہ کے حکم کو تو بارہ نہیں توڑنا جو اللہ کا حکم ہے جو فرائض ہے وہ ادا کرنے ہیں جو حرام ہے اس سے باہر رک جانا ہے لیکن اس سے آگے جا کر نوافل میں غلو کرنا آگے بڑھنا زیادتی کرنا یہ ہے جس سے حضور روک رہے ہیں کاربو وسط دے دو درمیانہ میانبی اختیار کرو غلو نہ کرو اور سداب جو ہے امام نبوی کہتے استقامت کو کہتے جو بھی ہے اس پر استقامت ڈٹے رہو کھڑے رہو تسلسل ہو پابندی ہو دوام ہو اب اس میں جو جملہ آیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہونا چاہیے جو غلو کرتے ہیں مستحبات میں غلو کر رہے ہیں سنت عادت میں غلو کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلو کر رہے ہیں اسی میں ایک دوسرے پر نقیر کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر رہے ہیں اس غلو کا علاج کیا ہے جو حضور نے ابھی فرمایا وسل دیجیے والموں جان لو انہوں نہیں انجو آہدم ان کمب تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا کتنا عمل کر لو گے کتنا غلوف کر لو گے کہیں تک بھی پہنچ جاؤ تم اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤ گے نہیں کمبے عمل ہی تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا جائے کالو ولا ان کا رسول اللہ سوال کیا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا کالا ولا انا ہاں میں بھی نہیں اللہ یہ رَبِّي بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ اِلَّا فضل اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بھی شیطان کی انسان کی دشمنی جو ہے اس کے تو پیدائشی دشمن ہے وہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے غلو میں ڈال کر وہی غلوف کہ جو محمد کا غلوف تھا جس نے شرک کی بدترین صورت اختیار کروا لی خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت ایسان علیہ السلام وہی غلوف